اصل میں عربی زبان کا نیمل بدل کسی زبان میں ہے ہی نہیں کسی زبان میں نہیں رومن میں اگر یہ لکھیں تو یہ لکھنا حرام ہے اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتائیے آپ آئن کی جگہ آپ کیا لکھیں گے آئن ہے کہ ای لکھیں گے تو پھر یہ متن قرآن میں تعریف ہوئی یا نہیں لہٰذا ایسے ایسے میں سے نہیں بلکہ ترجمے پر اکتفا کیا جائے اور جیسے ہمارے یہاں شب برات وغیرہ میں جو دعائیں چھپتی ہیں انہوں کو ہم نے کہا سور یاسین بھی گجراتی میں لکھی تو سورہ یاسین جب گجراتی میں آپ چھاپیں گے تو اس میں آئن کاف کاف زی زال وا اس میں کوئی تفریح ہوگی نہیں سب کو آپ ایک ہی سے لکھتے جائیں گے زیڈ لگا دیں گے سب کی جگہ اب آپ تو اس طرح لکھنا حرام ہے یہ تحریف قرآن میں بھی آتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے میں ایک اسکالر سے ملا جس کا نام تھا نوروزین ھرکی یہ واشنگٹن سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے ورجینیا ورجینیا کے بالکل اینڈ میں اس نے ایک کالج کھولا وہ ہے گورا نو مسلم وہ مجھے ڈیلاس میں بھی ملا یوستن میں ملا ایک دو مرتبہ اس کی تقریب ہی ہمارے ساتھ اس سے ملنے کا موقعات اس نے مجھے دکھایا اس نے کیا, کیا؟ کہ جو بچے خالصتاً انگریزی جانتے ہیں تو اس نے رومن انگریزی میں جب قرآن مجید کو لکھا تو اس نے کچھ عین کی اور قاف کی کچھ علامتیں کے پر یا کیو پر کچھ ایسی بنائی کہ جس سے پتا لگے کہ یہاں کاف ہے مگر وہ آدمی وہی پڑھ سکتا جس نے اس سے سیکھا اگر وہ سپارہ یہاں آ جائے تو آپ کو تو وہ علامتوں کا پتہ ہی نہیں لگا اس نے کیا علامتیں لکھی ہیں بہرحال ہم نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ درست نہیں اس لیے کہ آپ جن بچوں کو پڑھا دیں گے چلو وہ تو سمجھ جائیں گے یہ عین ہے اور علیف ہے یا قاف ہے یا کاف ہے لیکن یہ اگر دنیا میں پھیلے گا آپ کا قرآن مجید تو اس میں تو بہت بڑا فساد برپا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ بےچارا ہے تو مسلمان بھی ہے سنی بھی ہے مگر اپنا اس کا ذہن ہے کہتا میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں کہ جو عربی نہیں جانتے تو وہ اس کو پڑھ لیں گے ایسا نہیں اس لیے میں دنیا بھر میں جا کر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنی اردو زبان کو زندہ رکھو جس کو اردو آتی ہے وہ عربی آسانی سے پڑھ لے گا اور اگر اس کو اردو نہیں آتی تو غیر المقدوبے کو کیا پڑھا غیر المکوبے پڑھے گا وہ معذاللہ جب اس کو اردو نہیں آتی تلفظ نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ بالکل تحریف قرآن اور تحریف قرآن حرام ہے جان کر کو کرے اگر مانے نہیں تو کفر تک بھی پہنچ جائے گا اس لیے اس سے بچنا چاہیے عربی کا نیمل بدل کہیں نہیں مجھے بتائیے دنیا کی ساری زبانیں آپ لے آئیں کیا اس میں ایک ایک حرف کے نکالنے کوئی جگہ متعین ہے نہیں اب دیکھیں آپ ایک سے ملتے ہوئے لفظ ہیں اردو میں تو ہم اہتمام نہیں کرتے سین سا یہ دیکھیں دونوں ملتے ہوئے یا نہیں اب اس میں عربی میں تو تجوید میں پڑھا ہی جاتا کہ بھئی کیسے ص کیسے نکلے سین کیسے نکلے جیسے رال زی دورات کو بھی لوگ مقصوبے پڑھ دیتے ہیں تو یہ سارے حروف کے جو منہ ہے ہمارا اس کے مقام متعین ہے کہ فلا حرف نکلنے میں زبان کہاں لگنی چاہیے دانتوں پر لگے آگے لگے پیچھے لگے یہ علم کسی اور خزانے میں تو آپ کو نہیں ملے گا جو عربی میں ہے لہذا عربی کو عربی ہی میں پڑھا جائے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے یا تفسیر ہے وہ کسی زبان میں بھی ہو سمجھانے کے لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں مگر عربی متن کو کسی اور زبان میں ڈالا نہیں جا سکتا کہ عربی کی جتنی وسعت کسی زبان میں بھی نہیں چلے آپ پرچے شروع کر دیں مارا.